فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ بے شک ظالموں کے لئے عذاب کا حصہ ہے ان کے ساتھیوں کے حصے کے مانند پس وہ لوگ جلدی نہ کریں جن مشرقین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیم اور کفر و شرق اور فساد و سرکشی پر اصرار کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وہ لوگ گزشتہ زمانوں میں ہلاک کی جانے والی قوموں کی طرح بڑے عذاب کے سزاوار ہو گئے ہیں وہ جلدی نہ کریں اسے ضرور آنا ہے اور وقت مقرر پر آنا ہے اللہ نے اپنی معلوم حکمت کی وجہ سے اسے مؤخر کر رکھا ہے جب اس کا وقت آ جائے گا تو اسے کوئی ٹال نہ سکے گا اور وہ بڑا ہی دردناک آذاب ہوگا اسی لیے آیت ساٹھ میں کہا گیا ہے کہ جس عذاب کے دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ کافروں کے لیے ہلاکت و بربادی کا دن ہوگا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو روز قیامت ہے یا غزوائے بدر جب مشرقین مکہ کے کشتوں کے پشتے لگ گئے تھے مفصر ابو سعود نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے وب اللہ